المنا رشدنا و من شرور ان تحب با رب <تصفيق> گزشتہ نشست میں سورہ صف کی آیت نمبر نو کے بارے میں ابھی ہماری گفتگو جاری تھی اسی لیے آج میں نے اس آیا مبارکہ کی تلاوت کی ہے اس آیت مبارکہ کی اہمیت کے ذمن میں جو باتیں عرض کی جا چکی ہیں انہیں ذہن میں تازہ کر لیں سب سے پہلے کہ یہ آیت بعین نہیں انہیں الفاظ میں تو قرآن حکیم میں دو مرتبہ آئی ہے سورہ صف کی یہ آیا مبارکہ آیت نمبر نو سورہ توبہ میں آیت نمبر تینتیس پھر اس کا جو جزو اعظم ہے رسول کل یہ حصہ تیسری مرتبہ آیا ہے سورہ فتح میں شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ایک بات تو میں صراحت کے ساتھ آپ کو بتا چکا ہوں جو انہوں نے اپنی مارکت الارا تصنیف اجالت عن خلافت الخلفاء میں جن چند آیات قرآنی کو اہم ترین اور نہایت اساسی اور بنیادی اہمیت کی حامل قرار دیا ہے ان میں سے ایک آیت یہ بھی ہے بلکہ اولین آیت یہ ہے ایک دوسری روایت کہ ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم مغفور نے مجھے بتایا تھا کہ کسی مقام پر اپنی تصانیف میں شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اس آیا مبارکہ کو پورے قرآن حکیم کا عمود بھی قرار دیا ہے افسوس کہ اس کا حوالہ میرے پاس موجود نہیں ہے مولانا عبید اللہ صدی جو فکر ولی اللہ کے یقیناً تسلسل کا ایک بہت بڑا بذر تھے انہوں نے اسی آئے مبارکہ کو عالمی اسلامی انقلاب یا بین الاقوامی اسلامی انقلاب کا عنوان قرار دیا ہے ایک حقیر اور ناچیز رائے میں نے اپنی بھی عرض کی تھی کہ سیرت النبی اللہ صاحب السلاط وسلام کا عبود لازمن یہ آئے تھے یعنی سیرت مبارکہ کا فہم حاصل نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ اس آیت مبارکہ کو سمجھ نہ لیا جائے اس لیے کہ اس میں حضور کے بیسٹ کا مقصد بیان ہوا ہے اور کسی بھی عظیم شخصیت کی اچیومنٹ کو ایس کرنا ہو تو لازم ہے کہ پہلے یہ بات سمجھ لی جائے کہ ان کا مقصود کیا تھا ان کا ہدف کیا تھا انہوں نے اپنے لیے گول کیا معین کیا تھا ظاہر بات ہے کہ رسول کا مقصد اور رسول کا گول اللہ تعالی کی طرف سے معین ہوتا ہے چنانچہ اس آیت مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بے اللہ نے بیان کیا ہے اس کے حوالے سے دیکھا جائے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس مقصد بیست کو کس حد تک اور کس طریقے پر عمل پیرا ہو کر پورا کیا اس آیت کا جو حصہ ہم پڑھ چکے ہیں اس میں سے جو باتیں متفق علیہ ہیں ہوا ہوزی وہی ہے وہ ہوا کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں اس ضمیر کا برجہ ہے اللہ اس لیے کہ سابقہ آیت کے آخر میں آیا ہے واللہ متم نور ہی ولو کرے ہلکا وہ گویا کہ اس ہوا کا مر جائے وہی ہے اللہ ہر سر رسولہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ رسول کا لفظ عام ہے اور یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی یا نام نامی جو ہے تعین کے ساتھ نہیں لیا گیا لیکن اس پر اجماع ہے کہ یا رسولہو سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں بھی دو رائے نہیں بلکہ اس میں جو ایک لطیف اشارہ ہے اس حقیقت کی جانب کہ لفظ رسول اللہ کا رسول اس کا مصداق کامل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات مبارکہ ہے اگرچہ رسول تو بہت سے لیکن یہ کہ جیسا کہ میں آگے چل کر ذرا تفصیل سے بیرس کروں گا چونکہ آپ پر رسالت کی تکمیل ہوئی ہے لہذا دوسرے انبیاء اور رسول کی بعض نسبتوں کے حوالے سے اگر دیکھا جائے حضرت آدم کے لیے لفظ آتا ہے صفی اللہ حضرت نوح کے لیے نجی اللہ حضرت ابراہیم کے لیے خلیل اللہ حضرت اسماعیل کے لیے ضبی اللہ حضرت موسا کے لیے کلیم اللہ حضرت عیسیٰ کے لیے روح اللہ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رسول اللہ گویا کہ رسالت کا مصداق عتم اور کامل آخی ارسلہ رسول بلحدا و دین الحق باہر سے جار ہے وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم دو چیزوں کے ساتھ ایک الہدا اور ایک دین حق الہدا خودن نکرا ہے الہدا بارفا ہے اس کو بھی اگر آپ چاہیں تو عام بھی رکھ سکتے ہیں اس لیے کہ ہدایت جو حضور کے ذریعے سے نو انسانی کو حاصل ہوئی وہ قرآن مجید کے ذریعے سے بھی ہوئی اور آپ پر وہی خفی پر بھی نازل ہوئی اور آپ کی سنت بھی ایک ذریعہ ہدایت ہے لیکن یہ کہ واقعہ یہ ہے کہ الہدا کا مجدا کامل قابل قرآن حکیم ہے اس پر تفصیل سے میں گفتگو کر شکا ہوں ہدایت بھی کامل ہو گئی ہے قرآن حکیم اور یہی اصل میں اتمام نور کا مفہوم ہے جو سابق آیت میں آیا کہ ولہ و متم نور ہی اس لیے کہ ہدایت اور نور یہ دونوں بھیا کے لازم و ملزوم روشنی ہی سے جو چیزیں ہیں ان کا ظہور ہوتا ہے ان کو دیکھا جا سکتا ہے تو جو حقائق باتنی ہیں حقائق مانوی ہیں اس کائنات کے ان کے دیکھنے کے لیے ذریعہ جیسے اقبال نے کہا تھا کہ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف ان حقائق کو دیکھنے کا ذریعہ یہ قرآن حکیم ہے اس کی ہدایت ہے یہ نور ہے وہ دین الحق دو چیزیں دے کر بھیجا آپ کو ایک الہدا یعنی قرآن حکیم اور دوسرے دین حق میں ارس کر چکا ہوں کہ دین حق اگرچہ ترکیب اضافی ہے حق کا دین اور اس معنی میں بھی یہ بات پوری طرح صحیح ہے ظال قب اللہ هو الحق اس لیے کہ ذات باری تعالی ہی الحق تو گویا کہ ذات حق کا دین اللہ کا دین اور اس تیسا کے عام ترجموں میں آپ نے دیکھا ہوگا یہاں اس کو مرکب توصیفی کے اعتبار سے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے سچا دین حق دین دین کے بارے میں کسی قدر گفتگو تو ہو چکی تھی آج میں ذرا مزید وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن حکیم میں لفظ استعمال ہوا الحاد الہات کہتے ہیں کجروی کو لہت کہتے ہیں اس قبر کو کہ جو سیدھی نہیں ہوتی بلکہ بغلی قبر ہوتی ہے اس میں ایک دفعہ نیچے کی طرف پھر ایک سائڈ پر یہ جو ہے لہت کہلاتی تو الہات کے معنی ہے ٹیڑھ پیدا کرنا اللہ کے اسما کے بارے میں اللہ قرآن مجید کی آیات کے بارے میں الہات کا لفظ استعمال ہوا ہے سورت العراف کی آیت ایک سو اسی میں ہے النزیر الحدون افی اسماحی اللہ کے اسما کے مفہوم کی تعین میں کجروی اختیار کرنا اسی طرح سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر چالیس میں الفاظ آئے ہیں انزینفی آیات نا یقیناً وہ لوگ کے جو ہماری آیات میں کجی اختیار کرتے ہیں آیات الٰہیہ میں اور آیات قرانیہ میں الحاد اور انحراف اگرچہ لفظاً تو نہیں ہو سکا اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے لیا تھا انا نحل و لفظ نہ ذکر وہ لیکن مانوی الحاد اور انحراف ہوا ہے اور اس مانوی الحاط اور انحراف کا ایک بہت بڑا مظہر جو ہے اس آیت کریمہ پر جو مشق ستم ہوئی ہے وہ ہے اور اس کا اصل سبب کیا ہے کہ ہمارے ہاں ایک تھوڑے سے عرصے کے بعد خلافت راشدہ آ حضور کا دور پھر خلافت راشدہ کا زمانہ اس کے بعد کچھ مختصر زمانہ اور اس کے بعد سے تدریجن اسلام کے دین ہونے کے بجائے مذہب ہونے کا تصور پیدا ہوتا چلا گیا حالانکہ پورے قرآن حکیم میں مذہب کا لفظ آیا ہی نہیں مذہب عربی زبان کا لفظ ہے مسلک بھی آیا ہے قرآن میں طریقت بھی آیا ہے قرآن میں مذہب نہیں آیا لیکن یہ کہ سب سے زیادہ اس وقت دنیا میں خود مسلمانوں کی زبان پر جو لفظ چڑھا ہوا وہ مذہب ہے میرا مذہب ہمارا مذہب اور یہ در حقیقت الحاد اور انحراف کی ایک بہت بڑی علامت ہے دین جیسے کہ میں وضاحت کر چکا ہوں کامل نظام اطاعت کا نام ہے جبکہ مذہب دنیا میں معروف ہے مشہور ہے معلوم ہے متفق علیہ ہے کہ یہ انسانی زندگی کے صرف ایک حصے سے بحث کرتا مذہب میں دنیا میں بالعموم تین چیزیں شامل ہوتی ہیں کچھ عقائد ڈوگما کچھ مراسمے عبودیت ریچولس اور نمبر تین کچھ سوشل سیریمنیز کہہ لیجئے کچھ فنکشنز کہہ لیجئے سوشل فنکشنز اس کے سوا مذہب جو ہے باقی انسانی زندگی کے جو گوشے ہیں اجتماعی سیاسی معاشی ان سے بحث نہیں کرتا تو دین تو در حقیقت نام ہے پورے نظام زندگی کا پورے نظام اتحاد کا اس کی وضاحت ہو چکی ہے دین کے اساسی معنی وہی ہیں جو اساس قرآن یعنی سورہ فاتحہ میں وارد ہوئے ہیں مالک یوم دین جزا و سزا کے دن کا مالک دین کے معنی بدلہ جزا سزا اور بدلہ چونکہ کسی قانون کے تحت ہوتا ہے جس کی اطاعت پر جزا ملتی ہے اور جس کی مخالفت پر اور جس کے خلاف بغاوت پر سزا ملتی ہے لہذا یہاں سے اس میں مفوم پیدا ہوا اطاعت کا اطاعت کے ساتھ لازمند کسی ایسی ہستی کا تصور ہے جو متا ہو جس کی اطاعت کو تسلیم کیا جائے یہاں سے آگے بڑھ کر اس دین کے لفظ نے جب اصطلاح کی شکل اختیار کی ہے قرآن مجید کی ایک اہم اصطلاح کی تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ کامل نظام اطاعت جو کسی ہستی کو متائے مطلق مان کر پوری زندگی کا نقشہ جو ہے اس کی اطاعت کے اصول پر استوار کرنے کا نام ہے جس کی ایک مثال سورہ یوسف میں آئی دین الملک ملوکیت کا نظام بادشاہ ہے سورن ہے مختار مطلق ہے اس کے ہاتھ میں کل اختیار ہے الحس علی بل کو مصر کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں ہے میرے اختیار میں نہیں ہے وہ حاضری لنہار و ترین ہے اور یہ ساری نہریں اور یہ آب پاشی کا نظام میرے اختیار میں ہے جس کا چاہوں پانی دوں جس کو چاہوں پانی نہ دوں یہ وہ سارا دعویٰ ہے فرعون کا جو قرآن مجید میں نقل ہوا ہے ایک شخص ہاتھی میں مطلق ہے متاث مطلق ہے اس کی زبان سے نکلا ہوا لفظ قانون کا درجہ رکھتا ہے اس کے تحت پورا نظام زندگی قائم ہوا یہ دین الملک ہے ماکان ال خدا خافی دین الملک اسی پر قیاس کیجئے دین اللہ اللہ کو حاکم مطلق متاع مطلق اللہ کو ہی اصل قانون ساز مان کر اس کی اطاعت میں پورے نظام زندگی کو قائم کر دینا پوری زندگی کا نقشہ اسی پر بنانا اسی کے قانون کے مطابق اسی کی ہدایات کے مطابق یہ دین اللہ ہے اس میں گویا کہ انسانی زندگی ایک محدت کی صورت میں ہے اس میں تقسیم کی جائے تو اس کا نام ہے پرانے مجید کی اصطلاح میں تفریق کے دین الزین فر رقو دینا ہوں فرق سے بنا ہے باب تفریح ہے ہار دینا توڑ دینا ٹکڑے کر دینا الزین فر رقو جنہوں نے اپنے دین کے حصے وخرے کر دیے توڑ دیا اس کے مختلف اجزاء ادا کر دیے یا الزین فرقو دینی نہ ہوں یہ گویا کہ سب سے بڑی جسارت ہے جو اللہ تعالی کے جناب میں ناقابل عفو ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کرے گا کیا آپ کسی زندگی کے کسی حصے میں اللہ کی بات مانے اس حصے میں تو اللہ ہی کو مختدر آلہ مانے لیکن کسی دوسرے حصے میں اس کے احکام کو ماننے کے لیے تیار نہ ہو افتو بلون ببازی کتابیں بتقر بباس کما جزاؤ مئی یف الزال کمن کو ملا خز یون فل حیات دنیا میں یومل قیامت یوردون علا شکیل عذاب و ماہ غافل نمبات عمل تو کیا تم ہماری دین اور کتاب اور شریعت کے ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک حصے کو نہیں مانتے تو جان لو کہ جو لوگ بھی یہ طرز عمل اختیار کریں گے ان کی سزا اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ دنیا میں انہیں زلیل و خار کر دیا جائے اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں چھونک دیا جائے اور اچھی طرح جان لو کہ اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اس سے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو تم بہانے بنا سکتے ہو دھوکے دے سکتے ہو انسانوں کو فریب دے سکتے ہو اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے جو اللہ دون اللہ وزین آمن اللہ اللہ کو تو دین خالص درکار ہے اللہ لہ الدین الخالص خالصان مخلصین الہ الدین غما امیرو اللہ علیہمد اللہ بخلسین اور انہیں حکم نہیں ہوا تھا مگر اس کا کہ اللہ کی بندگی کریں اسی کے لیے اپنی کل اطاعت کو خالص کرتے ہوئے بالکل یکسو ہو کر ذرا اندازہ تو کیجئے کس کس طریقے سے بات کو واضح کیا جا رہا ہے یہ ہے دین کا تصور لیکن ہوا کیا رفتہ رفتہ اس دین کا تصور مذہب کے تصور میں ڈھلتا چلا گیا اور اس کا میں چاہتا ہوں کہ تاریخی جائزہ لے لیجیے اس کا آغاز ہو گیا تھا خلافت راشدہ کے کچھ ہی عرصے کے بعد اس لیے کہ خلافت راشدہ کا جو اصل امتیازی وصف ہے وہ یہ ہے کہ اس میں پوری زندگی ایک وحدت کی حیثیت سے تھی اور مسلمانوں کی قیادت کے اندر وہ توحیدی رنگ موجود تھا خلیفہ راشد حاکم وقت بھی ہے قیم القزاق بھی ہے امام مسجد بھی ہے مسجد نبی کے خطیب بھی ہیں دینی رہنما بھی ہے وہی مفتی بھی ہے گویا کہ یہ قیادت جو ہے ایک شخصیت کے اندر گرتکس تھی خلافت راشدہ کی شان امتیازی ہے خلافت راشدہ کے اختتام کے بعد اب یہ تقسیم ہوئی یہ توحید سنویت میں بدل گئی اب دینی معاملات کچھ علیحدہ ہو گئے مذہبی معاملات اور دوسری طرف سیاست علیحدہ ہو گئی مذہب اور سیاست کا گویا کہ ایک جدائی کا معاملہ اسی وقت سے شروع ہو گیا جبکہ خلافت کا نظام ختم ہوا اور ملوکیت کا نظام شروع ہو گیا اب سیاسی رہنمائی کسی اور کی ہے مذہبی رہنمائی کسی اور کی اور اس کا جو المناک ترین باب ہے اس داستان کا وہ یہ ہے کہ کچھ ہی آگے چل کر مذہبی قیادت بھی دو حصوں میں تقسیم ہو گئی ایک علمی قیادت جس میں علماء مفسرین محدثین فقہ مفتی حضرات قاضی حضرات شامل تھے اور دوسرے روحانی قیادت صوفیہ اور اللہ گویا کہ یہ وحدت تصلیس میں بدل گئی تو عید نے تصویس کی صورت اختیار کر لی بڑا پیارا مصرا علامہ اقبال کا لے گئے تصلیس کے فرزند میرا سے خلیل اگرچہ اس میں تو اشارہ ہے کہ عیسائیوں نے اس طریقے سے اس صدی کے آغاز میں عالم اسلام پر سیادت اور قیادت اور قبضہ حاصل کیا ہے اگرچہ شروع تو دو سو قبل سے ہو چکا تھا لیکن اس صدی کے آغاز میں تو پورا کا پورا عالم اسلام جو ہے وہ عیسائیوں کے زیر نگین آ وہ تسلیس کے فرزند ہے لے گئے تسلیس کے فرزند میراث خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی میراث توحید ہے لیکن یہاں جو بحرض کر رہا وہ یہ ہے کہ اس توحید کو سب سے پہلے جو بٹا لگایا ہے وہ خود مسلمانوں نے لگایا جبکہ ان کی قیادت جو ہے توحید کی بجائے تسلیس کی صورت اختیار کر دی ایک طرف سلاطین ہیں، عمرا ہیں بادشاہ ہیں ملوک و سلاطین و عمرا دوسرا علماء ہے فضلاء ہیں مفتی حضرات ہیں قاضی حضرات ہیں مدرسین ہیں تشرف، صوفیاء ہیں اولیاء اللہ ہیں مرشدین ہیں اور اس میں کتنی جلدی انحطاط پیدا ہوا ہے اس لیے کہ توحید کے بعد جب تشویش آئی ہے تو انحطاط تو پیدا ہونا ہی تھا کس تیز روی سے یہ انحطاط ہوا ہے اس کا اندازہ آپ اس سے کر سکتے ہیں کہ طبقے کب تابین کی ایک شخصیت ہے حضرت عبداللہ ابن مبارک احمد اللہ علیہ یعنی صحابہ پھر تابعین پھر طب تابعین صرف تیسری نسل ہے حضرت عبداللہ ابن مبارک کے زمانے میں جو حالات پیدا ہو چکے تھے اگرچہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ان کی حساسیت کا مظہر ہے شدت احساس کا مظہر ہے کہ انہوں نے یہ شعر کہا ہے کہ وما افسدت دینا الل الملوک وحبارو سو انبان دین میں جو فساد پیدا کیا ہے وہ صرف تین طبقوں نے پیدا کیا ہے گویا کے تیسری نسل تک پہنچتے ہی دین میں فساد پیدا ہو چکا تھا اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہوگا اگرچہ ابھی یہ فساد کی ابتدا تھی لیکن جیسا کہ میں نے ارض کیا یہ تو شندت احساس ہے کوئی شخص جو ہے اس کا احساس اتنا بردا ہوتا ہے کہ کوئی بات انتہائی شندت سے ظاہر ہو چکی ہو تبھی تب وہ محسوس نہ کرے اور کوئی ایسا شخص بھی ہو سکتا ہے کہ جس کا شدت احساس کا عالم یہ ہو کہ جیسے ہی اس کا ظہور ہو یا آغاز ہو وہ اسے محسوس کر لے تو اس فیکٹر کو تو ذہن میں رکھیے لیکن بہرحال یہ شعر جو ہے سبوت ہے اس کا کہ یہ فساد پیدا ہو چکا تھا وما افسد دینا دین میں فساد پیدا کیا دین میں بگاڑ پیدا کیا ہے دین کو ختم کیا ہے دین کی توحیدی شان جو ہے اس کو ختم کر کے رکھ دیا ہے تین طبقات نے وہ کیا ہے الملوک بادشاہ وہ برا سلاطین اور نمبر دو احبار و سو احبار حبر کی جمع ہے حبر کہتے ہیں بہت بڑا عالم لیکن سو کا لفظ ہے یعنی علماء سو جنہیں ہم کہتے ہیں عام ہماری غلط العام عام جو تلفظ ہے علماء سو لیکن یہ کہ یہ صحیح تلفظ علماء سو ہے مرے علماء دنیا دار علماء ہیں مفتی قاضی مفسر محدث لیکن حقیقت طالب دنیا ہیں اپنی ان تمام جو بھی توانائیاں اور صلاحیتیں ہیں انہیں حقیقت میں صرف کر رہے ہیں دنیا کے حصول کے لیے اور تیسرے وہ روحبان ہوا راہب لوگ صوفیہ لوگ تارک الدنیا لوگ جنہوں نے کر کے دنیا کے پردے میں حصول دنیا کا اصل کھیل شروع کیا جائیدادیں بن رہی ہیں اپنی اولاد کے لیے بڑی بڑی جائیدادیں چھوڑ کر جا رہے ہیں گراہ کے ظاہر میں فقر کا جو ہے وہ دعوی کیا جا رہا ہے فخر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا گویا کہ لبادہ پہنا ہوا ہے لیکن یہ سارا ڈھون وما افسد الدین املوک وہ ہماروں سوئنگ بروہ اب آپ اندازہ کیجئے کہ اگر یہ دوسری صدی ہی چھجری کے اندر یہ صورت پیدا ہو چکی تھی تو پھر یہ کہ جیسے زمانہ گزرا ہے ہزار برس اور گزرے تو حالات کہاں تک پہنچے ہوں گے اس سے وہ دین کا تصور ختم ہوا اور مذہب کا تصور راسک ہوتا چلا گیا عقائد عبادات اور کچھ رسومات ڈاگما موڈز آف ورشپ اینڈ سم رائٹس اینڈ ریچولس بس تین چیزیں ہیں کہ جو مذہب کے اندر شامل رہ گئے سارا زور انہیں پر سارا انفس انہیں پر لیکن یہ کہ یہ کیفیت جو اپنے نقطۂ عروج کو پہنچی ہے یہ اس وقت جبکہ عالم اسلام پر عیسائیوں کا غلبہ ہوا ہے اس کا بھی تاریخی پس منظر سمجھ لیجیے کہ عیسائیت در حقیقت ایک ایسا عجیب مذہب ہے جس میں سوائے عقیدے کے اور کچھ ہے ہی نہیں وہاں تو کوئی خاص مورڈز ورشپ بھی نہیں ہے کوئی شریعت ہے ہی نہیں نہ کوئی شہ حلال نہ کوئی شہ فرض نہ کوئی واجب نہ کوئی حرام کوئی شہ نہیں اس لیے کہ حضرت مسیح علیہ السلام تو یہ کہہ کر گئے تھے ڈونٹ تھنک آئی کم ٹو ڈسٹروائے لا کبھی یہ نہ سمجھنا کہ میں قانون ختم کرنے آیا ہوں تم پر بھی شریعت موسلی لاگو رہے موزائق لا تمہارے اوپر بھی لاگو رہے گا لیکن سینٹ پال نے بیک جنبش قلم شریعت منسوخ کر دی بلکہ ان لوگوں کی دیدہ دلیری کا یہ عالم ہے کہ شریعت کو لانت سے تعبیر کرنا شریعت لانت ہے بہرحال شریعت کے بغیر اب کیا رہ گیا صرف ایک ڈوگما ہے حضرت مسیح کو مان لو تو بس گویا کہ تمہارے اگلے پچھلے گناہ بھی مو